جسمارے مریم مریم سورت مریم جو انفار سرو رو سورج پاطر پتی کا سورت مار سرو کا سر سورج کے حضرت آسمان ذرا جی سنت صورت مریم نازل شو جو صورت مقصد نظر شروع ہو یہ اخوالی بلی صورت کی اللہ احوال دن یہ کانوں بیا نے صورت کال کے حالات دن یہ کان کہ حال ملغے بخیر خدے نہ کچھ تو پیچھے اچھا کام نہیں پیگی گی برتن پیگی گی سن پیے گی ضلع نینگی اللہ اور جی سورت کی حالات مستقین گھومنے کی مشک کی اول یہ تصرف شادی داصور کہ حل مستقین من اللہ ملائی سکھوڑے رقنی سکھوڑے آئین کے بشا رونے دینے وسطی بہ جکرو رقم کا ابزیاد کا یاد کا میرا بانی ذرا پلان دخ فل بانی چنیا زکرو ذکر سے ربی کا یاد کا یاد کا میرا بانی یادگا میرا بانی دبل باندھا بانی ناد رب ندا ان خدی یاد گا از دا گلچ حاج جی ابڑا زکری السلام رب رب دا ندا انجی خبی رو رو و دانا جی جو و آزانی مولا. خداً خدا خدا زمانہ اجل زمانہ کی چائی یا اللہ سبھی وجہ کے پرماںد رہم فی ذو شکر خدای منجو کو جنو رسول اللہ قران میں ایمان لاوردے ہر زمانہ وسیلہ کا زمانہ کی بابو کی وسیلہ کو شی کا لگا ہاں وسیلہ انار کو وسیلہ پر زمانہ یہ ہم یہاں پر 80004900 تک زکریا کتا پر دا وسیلہ والا السلام رب یہ ہمارا با یوحانل اعظم یا اللہ تو سب وشالمی وش کا بلائی نہ خدے نا امید نہیں آئے خدا رما راجو کی کمزوری تھی سر خدا راہ ہنگامانی ہوگی اوائینی خبت الموالیہ حضر یریگم دقل وردو من ورائی رسول مانا اوائی آزما ریون عجیل اوائی آزما ریون عجیل اوائی جنب بیان لکی وقانت امراضی آقرا مما خدد الشرر الوال نباد شید وحبی اوبا کی دیماتا من لزن تکل طرم نبولی یون معاون یا اللہ محلیہ حضر یون معاون من آل یاکو اوائی او دا آلی جسٹا جستا یہاں کے جاگر جاگ کا خدا نہ کرا سوال اللہ یا زکریہ اور زکریہ انہان بچ رکاہ من دلکہ من دلکہ رکاہ من دلکہ جیسے ہیرے در کتاہ تک غلامی صلیوں اور ویجیب اسمود انہوں نے یحیاء کیا نمیولا کیا خودت جاندے یحیاء نمیولا کیا جاندے لانکراللہ انہوں نے گردولا من دلرہ من قبل مقید ما یحیاء نمیقی چاہراندے اللہ یعنیولا کیا مطلب ان مطلب دارے جو مالا یقین یتی اس منگل پتی پوزا والی کی راہ آ کمنگ دیں آگت کر پورا پہ جائی دے سجا آوشی ہوتی ہے مجھے ہم آپ او پر ایسا کہ جب آلوانی ہے جب آلوانی ہے انجازان کوئی جب آلوانی ہے کہ جب آلوانی ہے کمانا زوانان جوڑا ہے نخالا جبریلوی قذالی کا سکھا جانی کہ رب کا ویلی دارا روا دا جیرہ توت و حالت بودا والی کی حالی باوحی من آزانی وقت غلق و جاتل پیرا کرے اے زکریانی قبل مکی ولفت بلی آم حتم حدود لے سدید نماش در پیئے سکھا جانی دارا نائب نائب برکار کے مو کے وہاں کو سوں کہتے ہوچ جام 쫕 비� کایا تو تس unacceptable انہتا ہوجہ اور چرچے میں هو انشاء رائعکpex کیا یہ سب عشی یعویہ ہم چاہی نہ ست لئیے لِبیعا اور دیا ہے خدے جاتور ہوگا نواز ہوگا پراندھا جو خدا جاگا فریاد ہوگا نیامت خدا اور حجی کاری جہاں نیا الحمد للہ شکر جب خدا مالی الحمد للہ و. حکومت مضبو کیا کتاب و دانشمن پوا سو گرو گری گوراری کمی دانشمن گھر گرو وجے میرے بانی وزقا ناک پاک بازو اوان ہوا سکین فردگار ورن ہنی کی روپنی کی مولی کی بڑی سنوی نہیں کیا لابی جیسی بجھل جو ایران مسلمان لیے کہ حسین کہ کھلا روز خفر ہے مولی خفل ہے جا کہ وہ مولی کیا جا کہ وہ جاں نہیں کیا اگر زین اور کمرت سے مولی تاثر لائے اور کھلا روز خفری ہے میری نگے اور آپ دکھئے تو کھلا روز خفری ہے جائز سے لوگوں کو زین کی خفری ہے اور اللہ میرون نوڑے جب باران سا سلام ویو میمر واضح مکان شردیا اگر یہ وحی کی داد ہو تھا تو قرار ہے کہ اگر تم نے یہ ابتلا جو ہے جو وعدہ تمہارا تمہارا تو ہر ہر نے جو کرے اٹھا ہاں باقی وہ ساری کا بتا حاضر اوینتو من ذونی اپلادنا حجاب ال پردا اور پردہ کہ چنا تو زمانے پردہ کی چیز اور دل کے حضرت سلیمان والسلام والاکمرد بہتے ہیں جہاں دنیا میں ملکہ کرمائے ہیں جب آپ نے یہاں کی بات کی ضرورت ہے اور آپ نے یہاں کیا ہے جہاں کیا ہے لیٹر کارڈا ہے لیٹر کارڈا ہے لاکھاں لیٹر کارڈا ہے لاکھاں لیٹر کارڈا ہے شکلالا نکرہ بات دکھاں حجابا کردان فارسلنا راول مرم تھا ملک رسول اللہ مریم پر میرا بانچر زمان چھوڑ آئے یہ زمانہ مریم کا یہ درگم زیادہ غلامن سکیا یہ گلے زیادہ یہ زمن ڈاللہ امر یہ آلگ غلامن غلام جانا مریم پر گروانے کی پوچھے ہوگا غلامن سے اللہ حکم اللہ تذا حکم کرے نقالتیوی حنی یکونی غلاماں انگو بشی مارا ربنجے والن یمسسی بچارون اور پر یموی مال اللہ سنیرا وڑے یو بچار نب ولم حکو نعمت بغیاں بدعملا بچے جی پیدا کیو خو یاد بدعمل یا چاہی عمل خالا جبریلوی قدار کی درسکانی قارا رب ملب ہو مکان کسی بچے بگیڑا جو بچے کو بنتا بغت بھی مکان کسا ردن ہلنسوڑا دس تو ہے دردی <سؤال> فاقا جا آل مقا دو راہیتا مریمی لڑا آل مقا دو آغا آغا درنو الاجیسی نقل دی آغا تانگیل کجوری دا قالت قالت جیوی یا لیتنی حائی افسوس دی مریم ہوئی یا لیتنی حائی افسوس دی میت کو زمروے قبلہ آدھا من سیایی رکی را حرمان جندا توشیوی آئی حلقا راکو لیخان جی بوزو اللہ تر مغن سے مریم ہزار جن جن مسلب داڑی بچی بتر گلی ریستا بچی میبستا کجو اپڑا بک بچی پاس کبھی دا کردانی او کر پوری اور بہوائی مانی لان باتا پروج بچا خبروں کا مل جب آتا مریا درفارم کر مر مر جنوری وہ مریام رات دے تو پیشی ناچنا دار ساون دینسو جی یا اوتارو ہارون ہار دار نوکے بوکالی من کا سنگا سنگ خبری بہت میب روکن لم سنگ بادوں کے لیے ماجو من روکن لمو سنگ بن جا نہ تان کتاب مقرر ملا اللہ کی دانچی ماتے رکھا میری اور کی تان کتاب مقرر کرے مال کی رام باغ او جالنی گردئی بما مبارک محلے من خودی کی مبارک محلے من لے کر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ إِنَّنَا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى رسائل اطلاع ناسمان کے در موسکی پر اوٹ مجھے کہ ایسا کہ ماتون کو حیاء سبوری جید وانجے امام یم اسمہ کا کین منزنا دکاتونہ کارنا وقتون اوہ برد پر اللہ اخلاق شکر وبرن از بیخسان کو امیوالی تید اقبلی موتارا اولا یجعل نید دے گردور محل را جبارن سخت وساملو مولیو وو مود واسوارے سنا سنگ میارتی وسام و میری آلیہ یو مولیت پوریا ویو مو پا بگوی دم ویو موبا حیات پاسندی کا مر ذلک کا حال ہے اضا میا یہ حضرت مریم دعیدہ مریم نے قول الحق داوی نیاری شادہ اللہ کاوینا کی ضرورت خطا کی شک تھی خطا شک میں اسحاق ما کان علیہ ما کان علیہ اللہ نے منع کیا اللہ نے ان کے تو کے جو نے جسم میں ولد نایب خلیفہ سے سبحان فاضل <سؤال> الله برج كورنا سبحان الله فاضل الله ذي جناج احيا كان اذا قوى امره فلكي راجو كي الله امرنده وجودي يوشي فاينما يقي يقول له وله فكن فيكون كما يريد ايسا وقلوين وان وان الله ربي الله كما ربي ورفعكم تاج ربي يا ركو اللہ زمان رب گے نہ ہر کرا تھا باب ہوا چاہیے غورب عبادتوں کا عبادت غورب ہا عبادت غورب گرب مستقیم دانے گراطن مستقیم دیکھی عمر عبادت آسمان تلا خلک ڈلی نسوارا ہو سوارا ہوگی در ڈلی سلام مستقل خدائی مستقل مرسہ بندرے فخر افزاب خلاف کو مزل کی خلاف کو ڈھلو پمنسول حلاکت کی لِلَّذِينَ كَفَرُوا آخِرُ الْأَزْمَانِ كُفَّارٌ كُفَّارٌ لِلَّذِينَ سخلی د کی بہ آپ نن کو دو جائزہ ادیت نئی وہ آج میم سخلی دن کی بہت نن کو نہیں آئے آسم آئے سخ آؤن کی بہ کم جان لا زیادہ ادیت آئے بیم ذخ او ی دین کی بئی حکم دا لا لا نن خدا ہوئی اے ای تا ابد دی اور سورہ قوارع اخ سخ ی دین روان دی اے تا ابن اللہ وی عبد اللہ ری کیا اچھنے بہم وافر یومہ با کر دی لكن الظالمون اليوم لكن ظالمات في الظلال الموبين की पकड़ में सरकन लगे सरकन गलत روان और انذرهم يوم الحضره दागावजी महाराज जब قیامت रोजे जहाजत रला तो हजरत का ईमान है रोबमाय वह जो जिन्होंने कफरु और كانوا ارمان بتی ازرت پتی ارمانے اور من کر لے مرے مہیلا ملا جہنا اللہ ہر صبح وارث آشیوار و پابیم کان دے سی دیر جی جنمر کی ہے وہไดグラہی کو بھی اسی کی رتبہ معلوم ہے اسی ہوا ہے تو قالا کنجو لیا بھی یا بدید ما لا یمتا بولوں عبادت کرے یمتا بولوں و لعبادت طیال یم او ولا یحسروا الی من ولا یغنی عن کشیء ان اذا بقول انا شیء اشے و فلا سومیت بھی نہیں پایم سلام کا <سلام> <سلام> شی دان دا دا داری میں یا لا میرا باندھا دوست پچھلے چاؤ ابراہیم ابراہیم ہرا لوڑا سمجھ ہوں سماج مددگار یا ابراہیم ہاض مددگار ہی کم گری خبروں لگا خبر رہی جن کو سلام دی کی خالا سلام ترما دا دا کی اللہ کام ساڑھے بھلی امیدہ ایمان برالت پولیم تصایم تو بروایم سے پلان سب روایو میرو میر کے نوکی روپیے ابراہیم کو مدون اللہ حکوم اللہ حکومت اللہ, اللہ, اللہ میں من بو مرگی پھیرا مرگی بڑی پیڑ تنا اور مشرق گر بھو اللہ مرنے اور ذكري تلك الله ولي الامام مجرد مسرده اا ابراهيم عليه السلام قالوا ما سواه وهركله يثق ذي قومنا وما يعبدون من دون الله فهانا لو يثقوا يعق نسي ولا واحد ونسين ولا ورد او كلن حيود عنا ومغردون تييت تان با وهانا له فكم من غلره من من رحمتنا رقمت میرا بانا با و نالا تھا کر کے پریا دا جا نہیں سکی وی پکتا کی موسا آگا کے موسا موسا کا مسل مساف کرے چلے ندی خبر رسول خبر ونا ہو آگا مسا ہوں وہ رکھ رکھے دلکہ ایمان یعنی کس طرف موسیٰ وانا جئناكم من جهه موسیٰ دربطو قیتو الہیمنی کہ اے طرف موسیٰ وقربنا يديكما موسی علیہ السلام کا نجی الراضا اللہ ما خبر کرو علیہ السلام کی رحمتنا جوجری کلی میرا بنای اقا اور جوی علوم نقیا اگر تو مر گیا وقت یاد گا دیتے بہتنی انشا اللہ سلام ڈبل کو مکان آ گیا مکان آ گیا جن جم ابراہیم و عمار و اسرائیو سلام وینا وینا اللہ و, و آؤن حینا گرا ہے جل. آو لازا وابیدو دولا کیا جاہیزو متصریف اولو وازدامن وقالا من بعد ان خلقن فیداز رسول دینا انا خلقن نا آلا خلق لذی آلیاؤن رسول نا آلا خلق رای ازاو سولاد باربالی کبالن بیاللہ بلن, بلن. اولو واتباو شاوال حرواتو بخلو شاوال مباشی جسوال واتو بیال جن جی تھا مطلب جنک کا می آدے پدو جنا پہ اللہ کردا دے مو گا زمیرا جنتا جنت دا جنت وا گ اللہ دا چراغی دید ہوں دا جنت کانا دے وا گانا دے انا جنت کان دے وا گ اللہ دا. لے سو مئی دیا بدھی بنواجیا جل کر جن تم بتی مویسو میرا کو عبادنا من کرنا سکیا شک نہ جنت کو اور بندیاں آگا چار سکیا چا جاگر بچ گئی کی شرنا دیجیے پوری دادش کی تا یا نتی عجل دان دیا ہو عیسا ہاجل ابراہیم ہاجل کازول اندیا آجل آئے آخر و, و, و دی دی مگر ای منتظر دا اللہ حکم انتظار جی آل جی بنا مخکنیا رسطنی طور دا اللہ کو حقا کردی وما بینظارکا مراتنا رشتی تراکیش ویلیش وما بینظارکا پرنندرگی وما کانرہ بکا نجس طارب نیسی بیا تعلیٰ فرحبوں کے آگر آد دردی رکی حدیث وحادی اور ما وقتا کارک وکا وما خدا تعلیٰ فرحبوں کے خدا چیز کوئی عجت ہم خریدو سے اللہ باغ سے کر کے تبھی بشارت صرف نہیں رب جات مانو رب دس موا دیا نوا پال کے درجے کو ہر کل جدا رب دے دے گا جلدی رب جات مانو رب دسمکو رب ماں دیا نما نہ آج چو کری اور کا مت وَيَقُولُ لِلْإِنْسَانِ وَإِنْسَانٌ كَافِرٌ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزَا مَذْهَبُهُ لَتَوْبَةٌ وَإِنْ حَيَاةٌ يَبْغُضُ وَكَيْفَ تُجَنَّبُ ارْجَعَتْ تُوَيُّوُ بَمَرَمْ خَاوِرِكِ كَمْبَ يَبْغُضُ وَكَيْفَ تُجَنَّبُ هُدَيَّ أَوَّلَ يَذْكُرُ لِلْإِنْسَانِ وَسُجْنُ كَيْ أَنَّى لِلْإِنْسَانِ أَنَّهُ لَنَا وَإِذَا كَذَّبَ الْإِنْسَانُ مِنْ قَبْلُ مَضَى وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَوْجُودٌ أَلْكَ موجود بنگلہ پور کام راہ با قب کم دام اوشیاں جہان جان جی نو تو جہان یا برقا گین کو اومر کام کو میرے بال بازی ہو یاد بھی او سمار سمار باقا ہم اولا دان ہو گولا لا بہارے جہ نظر گی دیا جنم یہ دے محدتوں با جہانمبر کے خراب دے کی فیشتی بزی مومنان بزی تم من جی نکاؤ یا بنالا تمگا سکواری مانتی ہوگا جس کی ارپڑ می کری جا نو تھے کا بنگلو گھوڑا مکان بوڑھا سامانج من سو والا بھی سب آئی کم کام لو ما ما کر سامان بڑا من کانتلال سوچی ہوئی کو شیکر دلالت کی. نفريمتو دو نمخلق ورقومو لوجود مخلق ورقومو لوجود الرحمن ورابان ورمجدن سوف تبقوبر الشرق برئي اللهم ادلاثم مخلق ورقومو مخلق حتى إذا رأى أو حتى كدهوين دو ما يُعادونا مخلق ورقوم حتى إذا رأى أو كدهوين ما يُعادو تبوز رأى في الملعب عذاب وینی و امت دا آتا یا قیامت دو در وعدہ چلے کہ عذاب پر آجی قیامت پر آجی ندو آگی پوری و دو تا مغربی جدو ما یعظون وینی اور ما عذاب و و تیعلمون کو بجی من هو شرم مکانا سوک کے شرم در در جی و عذاب و جندا او مخیری جو کرنے ايذ وقعت بين كهرم مقام واذن ديا فريب لي يادوا وتلا نعمن هو شغم مكنا واظب عند اكمر الله سر ونور بصره وين يريد الذين ويريد الله الذين اتغوا اغوارا ذي لذو الله اغفر اذا اتغوا التوب الى احتیاط ہدایت خدایات کی حد ہدایت اگر باقیات ہو اب باقی پارٹی کی دیکھی ازا یہ کام خیروں پرابلم انجام مردات مال مال یہ خبر بھران چکر ونسو آئی سو ما با ماں گڑ گئی دو پکل مال ہلو ما مائی مستی ون ریسو ہوگا گزے یقین گیلوئی اچھی نا دولت منتو دام دور ہاتھ بدن وا دن بھواز لقد جئتمونا فرادا رجو يرا لمادرن توشكو هلغا ما تنعبد لهم دا بيان داوزان لا يورسي بيركاي ووتوركاي جدا زمان امداد ها شا لیے دشمنا من پورے نذا میکان بن یان و دج قوم دی دا نو دی منا دی و اذا فترنا دانو له عذاب تدومی منان alam tara tamuri annam arsalna shayati mundafu kili shayatan arsalna shayati yikili kushi kili yakanan al kaadirina pakar ropa ji ta us zum jo kawar kai jo ta azan juka ta fa ji mane wani tuji se dilaro fasile کی اور دوران اللہ کی کی کر دے یا یامان اِلا <سؤال> جہنگم جانم تیرو جانم تک لائمر الرحمن آ لا كور واقدار من دو لائم یقور واقدار بنی دا مزرمان اشرفاتا دو مدیر پر جنے كان دان مخلا سفارش کی واکدار بنے اشور شبادر رحمان احدا تو یعنی دنیا کی مباحر امرشور بارش کا اللہ پاک ابرکانشانی سے ہلام تک رحمان احدا قاروں کو تک حضر رحمان ذُو الْخَيْلِ زَانَ رَغْلَتْ لَهُ نَايِقٌ قَطِيبٌ وَقَالَ اتَّقَذَ الرَّحْمَانُ وَرَدَا قُلْتُ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِذَنْ لَطِيفٌ بِمَا تُرِيدُ كَذَلِكَ أَنْتَ أُحِىيَ إِذَنْ ذَهَبَ الْجَدِيدُ سَحَذَ خَبَرَهُ وَرَوَى ذَاكَ بیاننا مانونا بیان خبر تو خدا خلیفہ کا فهي بدا كداد مكا أوليشي آه داد مانونا أوليشي آه داد مكا وزوي آخر ذري ذريشي ولي ان دعاو للرحمن ولدا ذري وليش اتاض بلعي مربان باشرا ولدا وما يقبطي للرحمن اي مناسي مربان باشرا ان يبتغي رجعونتي ولدا ظانا نائب خليفاته ان كل <سؤال> من ان كل من دحينا في يدي ان كل من دا سول آغا زمو اللہ رحمان والا ہومان ڈاٹول ٹول آسمان رابطی میرا بان باجرا افزن آجزان اف جن تازے دار راجي كل خلق لقد احصاهم راجي كل دي دوله وحدهم اشمار دي دي خلقوا لقد احصاهم وحدهم اضوا وكلهم دعوا اطي ربي الله تغيوا فرض يا ربان بادی جو خدا دوست نبا کر دا جب قرآن کا امتحان ہے کہ سیر جی اول جی جی دیگی پر ادرا المتقین متقین آنکتا متقین آنکتا مستقین آنکتا ازا جس شرح مطلق بحرمات ادرا بلکی ذرا اوی رجیب و قرآن ذرا قوم البدہ قوم جگرمات و کم احلتنا سمرہ راتب قبل امکد دولنا من خانین قومنا سو قومنا ایات صورت قدی کی پتا فیر نہ آگے نہ آگے دبا کو